I love إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمده لا شريك له أن محمدًا عبده ورسوله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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما سأقتل انقلبتم على أعقابكم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 اسلامی بھائیوں عزیزوں اور دوستوں سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوا اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الح ہم سب کے اندر تقوا جیسی عظیم صفت پیدا فرما دے ہم سب کو اپنے متقین بندوں میں شامل فرما لے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائیو آفیز اور دوستو آج ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور تقریباً یہاں سے مشرقی ممالک میں ربیع الاول کی بارہ تاریخ ہے جس دن کے با اتفاق مورخین مرخین اتفاق صحابہ اتفاق تابعین بے اتفاق محدثین آخری نبی عقائے نامدار مدنی تاجدار تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار جو اس دنیا کے اندر ترسٹھ سال پہلے دنیا کی رشد و ہدایت کا پیغام لے کر کے تشریف لائے تھے آج کی اس تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات پر جان بوجھ کر کے یا انجانے میں دوسرے نہیں خود اپنے لوگ غیر مسلم نہیں بہت سارے مسلمان اس تاریخ کو جس تاریخ کو مدینہ کے اندر اندھیرا چھا گیا تھا جس تاریخ کو صاحب پر غم والم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے جس تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا اس دنیا سے تشریف لے گئے جس تاریخ کو امہات محت کے پیارے شوہر دنیا سے رخصت ہوئے اس تاریخ کو خوشیاں مناتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں گلی کوچوں کو روشن کرتے ہیں چراغاں کرتے ہیں دھوم دھام سے ڈھول بجاتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اور جشن عید میلان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر طوافوں کو بلایا جاتا ہے ان کا رقص کروایا جاتا ہے ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں رقص و سرود کی محفل جمتی ہے میرے عزیزو اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس دن جس دن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے اس دن سے بہتر اس دن سے مبارک اس دن سے روشن کوئی اور دن نہیں تھا لیکن جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ بارہ ربی الاول کی تاریخ تھی جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہمارے لیے ساری دنیا اندھیری ہو گئی میرے بھائی عزیزوں اور دوستو غور کرنے کا مقام ہے جسے کل بارہ وفات کہا جاتا تھا جسے کل بارہ وفات کہا جاتا تھا کیلنڈروں میں بارہ وفات کے نام سے لکھا جاتا تھا اور بارہ وفات کی تاریخ کہی جاتی تھی وہ بدل کر کے ہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بنا دی گئی میرے بھائیزوں اور ساتھیو اس موضوع پر آپ پچھلے خدمۂ جمعہ میں بہت اچھی طرح سے سن چکے ہیں میں آج ایک دوسرے موضوع کی طرف آپ لوگوں کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات آج صلی اللہ علیہ وسلم آج صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ فتح کر دیا گیا اور سن نو ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاجیوں کا امیر اور سردار بنا کر کے بھیجتے ہیں دس ہجری کو دس حجرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج حجت النبی یا حجت حج بیت اللہ کا قصد فرماتے ہیں اور حجت الوداع کے لیے تشریف لے لے جاتے ہیں اور دوران حج آپ بار بار فرمایا کرتے تھے خود کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تم سے اس مقام پر ملاقات نہ کر سکوں اشارہ تھا اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانا چاہتے تھے کہ اگلے سال شاید میں نہ رہوں میری وفات ہو جائے چنانچہ حجت الوداع کے موقع ہی پر جمعہ کے دن عرفات میں میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی خوشخبری سنائی جہاں دین کے تکمیل کی خوشخبری تھی وہی اس بات کا اشارہ بھی تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ کا کام اور آپ کی ذمہ داری اور تبلیغ رسالت کا کام اب اپنے اختتام کو پہنچا اللہ سبارک و تعالی نے سنا سلام الدین آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے اور دین اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں حجت الویدہ کے موقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خدمہ دیا بڑا عمدہ خدمہ تھا انشاءاللہ کبھی اس کو تفصیل سے میں بیان کروں گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمے میں بڑی اہم اہم باتیں بیان فرمائی تھی اور میں مینا کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیا تھا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ترق فیکم لم ان کتاب اللہ و کہ میں تمہارے لیے تمہارے لیے دو چیزیں سونے جا رہا ہوں جب تک ان کو تم مضبوطی سے نہیں پکڑے جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کمراہ ہر نہیں ہو سکتے اس کے اندر بھی اشارہ تھا کہ میں رہوں نہ رہوں میں زندہ رہوں نہ رہوں میں باقی رہوں نہ رہوں لیکن میرے بات میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور وہ کیا چیز ہے کتاب اللہ و النتی اسی طرح سے میرے دھانواد اور ساتھیو ایام تشریق میں منا کے اندر مینا کے اندر ممید کے درمیان اور منا کے اندر ایام گزارنے کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَائِ تَنْمَا سَ دُخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ یہ صورت صورت النصر معزل ہوئی جس کے اندر اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے مدد آ جائے اور فتح آ جائے اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے میرے بھائی واسی اور ساتھیو اس صورت کا نزول ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے حضرت اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ اب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب ساری ارحافات سب سار سب اشہارات تھے جس میں یہ جس سے جن سے یہ پتا چلتا تھا کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا ہے اور جب نبی کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو نبی دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے دنیا سے رخص کر دیا جاتا ہے وفاتی ہے اس کی میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ایک اور اشارہ میدان عرفات میں اور اسی طرح سے مینا کے وادی میں صاحب اکرام کو یہ بھی دیا چاہد الخبہ جو یہاں حاضر ہے میری باتیں سن رہا ہے اور میری باتیں سنی میرا خدبہ سنا میرے بیانات سنے وہ غیر حاضر لوگوں کو جو یہاں پر ہے وہ کو پہنچا دے کے بعد اللہ کے مدینہ تشریف لاتے ہیں حجت الوداع ختم ہو جاتا ہے مدینہ تشریف لے آتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم انتیس سفر کو سن گیارہ انتیس سفر کو بتی الحرکت کے اندر ایک مسلمان کی نماز جنازہ اور تدفین کے بعد واپس آ رہے تھے تو بڑی شدت کے ساتھ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد پیدا ہوا اور وہی درد مستمر رہا اور اسی درد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے انتیس سفر یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع اللہ کو وفات پائے تو گویا کے بارہ تیرہ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برض بڑھتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے جا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہفتے میں تمام ازواج مطرات کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ کیا تم لوگ مجھے اجازت دیتے دیتی ہو کہ میں عائشہ کے یہاں رہوں اور عائشہ کے ہاں میں برابر رہوں اور جو ہے عائشہ کے ہاں باقی رہو اور تم لوگ اجازت دے دو چرانچ تمام بیویوں نے بخوشی و رغبت آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چار روز پہلے صحابہ اکرام کو بلایا صحابہ اکرام کو بلایا اور مسجد نبی میں اکٹھا کیا ممبر پر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی اہم اہم وسیعت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی اہم اہم وسیعت فرمائی اور فرمایا لعل اللہ اتخذوا قبور اہم مساددہ کہ اللہ کی لالت ہو یہود نسارہ پر کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجداگاہ بنا لیا لہذا تم میری قبر کو سجداگاہ نہ بنانا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضول مب... موت میں مبتلا تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ادور پر چادر پڑی ہوئی تھی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹایا اور فرمایا لعن اللہ اتخذوا ہی کہ لعنت و اللہ و اتخذوا کہ ہو کی رہو یہود پر کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سداگاہ بنا لیا میری قبر کو سداگاہ نہ بنانا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا فرمائی کے اللہ قبری قبر کو نہیں ہو بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کس بات سے ڈرا رہے ہیں اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری قبرے کو بنانا میری قبر پر سجا نہ کرنے لگنا میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا جس طرح سے یہود و نصارہ نے کیا اور وہ لالچ سے مستحق ہوئے ایسا تم نہ کرنا اور اللہ سے دعا بھی فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کوئی ایک کر سکا میرے آپ کو صاحب پر پیش کیا اور فرمایا کہ اے لوگو اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہو کسی کو کوڑے مارے ہو کسی کا کچھ باقی ہو تو آج مجھ سے لے لے آج مجھ سے لے لے میں میں گویا کہ آپ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ جس کا جو باقی ہو جس کا روپیہ پیسہ باقی ہو جس کا جس کو میں نے کچھ کہا ہو جس کو بے عزت کیا ہو جس کا کوئی احتساب باقی ہو آج مجھ سے لے لے میرے بھائیو بھائی اور ساتھیو کس بات کی طرف اشارہ تھا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بارے میں اشارہ فرما رہے تھے کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم نہ ہوتا غیب کا علم نہ ہوتا تو آپ یہ سب نہ فرماتے لیکن میرے عزیزوں اور ساتھیوں جب صحابہ اکرام اشاروں سے سمجھ جا رہے تھے کہ سور نصر کا نزول ہوا علی محکمۃ و اکمت اس آیت کا نزول ہوا صاحب اکرام اشاروں اشاروں میں سمجھ گئے تو یہ تو نبی تھے اور نبی کے ساتھ وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے ساتھ اللہ کی جو صفت ہے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور پھر اسی اسی پیش کر دیا اسی طرح سے انصاری صحابہ اکرام کے بارے میں وسیعت فرمائی لوگوں کو کہ ان لوگوں نے بڑی مدد کی ہے انہوں نے ہر طرح سے ساتھ دیا ہے لہذا ان کا خیال رکھنا اور ان کے غلطی کرنے والوں کو تم معاف کر دینا اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو ایک دن پہلے ایک دن پہلے وفات سے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد نبیت آئے لیکن نہیں گا سکتے بخار شدت شدید ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر آ سات مشکیزیں پانی ڈالو بخار شدت کا تھا سے جب آپ کے اوپر آپ کو نہلایا گیا تو آپ کے بخار میں کچھ کمی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے کسی طرح سے آج صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے حضرت ابو بک رضو نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ نہیں نہ ہٹو اور جا کر کے ابو بک دو آدمیوں کے کاندھے پر حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علامہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے وہاں پہنچے اور پھر وہاں اب حضرت ابو بکر صدیقی رضو کے بائیں جانب بیٹھ کر کے نماز پڑھائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ علو کی ابتدا کر رہے تھے پھر اس کے بعد سوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہ جا سکے حضرت ابو بکر صدیقی اقرض اللہ تعالیٰ علو کو تین دن پہلے ہی نماز پڑھانے کا حکم دیا آخری دن تھا آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی بلایا اور ان کے کانوں میں کچھ کہا وہ یہ سن کر کے وہ رونے لگی پھر دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آپ رونے لگی تھی پھر کیا فرمایا تھا کہ آپ ہنسنے لگی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی بار میرے کان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور پھر دوسری بار میرے کان میں کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی یعنی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے بات تمہاری وفات ہوگی اس وجہ سے یہ خوشخبری سن کر کے اور یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی تم سردار رہو گی یہ سب ساری روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے اسی طرح سے حسن و حسین کو بھی بلایا اور ان کو بوسا دیا اور چنا اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے میرے بھائی اور ساتھیوں اسی طرح سے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اور وسیعت فرمائی اور نماز کی بھی وسیعت فرمائی اور آخری فجر کا وقت تھا آخری دن تھا کہ فجر کے وقت آج صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گزرے مبارکہ کے پردے کو ہٹایا اور دیکھا کہ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ احساس ہوا مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیکھ کر کے تبسم فرمایا مسلمان ایسا محسوس کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ان کی ٹوٹ جائے کتنے میں مبتلا ہو جائے یعنی اس طرح تو نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ صحت اور بہرحال کیا کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کرو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علحا کے حجرہ شریفہ میں بارہ ربی الاول کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علحا کے سینے پر میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے آپ کی روح جسدِ ادھر سے پرواز کر جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے موت کی بڑی شدت ہوتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اور آپ کی تکلیف کی یہ حالت دیکھ کر کے میں میری جو پہلے کی حالت تھی وہ بدل گئی میں پہلے یہ سوچتی تھی جب کسی مسلمان کی وفات ہوتے وقت کسی کو دیکھتی تھی اور موت کے وقت بڑی تکلیف ہوتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان یہ انسان بڑا گنہ کار ہے اسی وجہ سے اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے کہ موت کے وقت اتنی تکلیف میں ہے لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وفات کے وقت آپ کی تکلیف کو میں نے دیکھا اور موت کے سکرات الموت کا اندازہ میں نے کیا تو میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اما ایسا صدی طور تعالیٰ فرماتی ہے کہ میری وہ کیفیت جاتی رہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہے سیدے بلد و آدم ہے بلی آدم کے سردار ہے جب ان کی یہ حالت ہے موت کے وقتے تو پھر عام مسلمانوں کا کیا حال ہوگا چنانچہ ان کی یہ قیفیت بدل گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اللہم الرفیق العلا اللہم الرفیق العلا اللہم الرفیق العلا فرمایا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی حج جانے مبارک اور روح مبارک اپ کے جسم میں سے پرواز ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپ کو بستر پر لٹا دیا اپ کے اوپر چادر ڈال دی گئی مسلمان بدحواس ہو گئے ہوش اڑ گئے ان کے اوپر غم والم کا پہاڑ ٹوٹ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی ان کے بھی ہوش اڑ گئے اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت تاری ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا السلام جس طرح سے اللہ کے پاس چالیس دن ملاقات کرنے گئے تھے ہمارے نبی کی روح گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے وہ یہ سمجھتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے چادر مبارک ہٹائی پیشانی مبارک کو بوسا دیا اور فرمایا جب زندہ تھے تب بھی آپ مبارک تھے آپ پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی آپ پاکیزہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا اور عمر کو دیکھا تو ڈاٹا ان کو بیٹھ جاؤ چنانچہ مسجد میں تشریف لے گئے تمام مسلمان ان کے ارد گرد جمع ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا خطبے میں آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول ہے قد خلق من قبل ہے رسول آپ سے پہلے بہت سارے نبی دنیا کے اندر آئے اور گئے عیسا علیہ علی السلام آئے گئے نوح علیہ السلام آئے گئے ابراہیم علیہ السلات آئے گئے موسا علیہ السلام آئے گئے عیسیٰ علیہ السلط و السلام دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے اس طرح سے اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا بہت سارے رسول آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے تمکم کیا اگر یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے یا وہ شہید کر دیے جائے تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے ان علی تم دین کو چھوڑ, دے چھوڑ دو گے وہ کلبالب اللہ جو شخص دین کو چھوڑ دے گا اللہ کا کچھ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے بھائی اور ساتھیو صاحب کرام کا بیان ہے اللہ جب یہ بیان بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور سب لوگ مر جائیں گے تو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ لگ یہ رہا تھا کہ ہم لوگ ہم لوگوں نے اس آیت کو پڑھی ہی نہیں تھی ابھی ہی یہ آیت ابھی ناظر ہو رہی ہے ابھی اس کا رزول ہوا اور ابو بکر صدیقی صاف لفظوں میں فرمایا تھا اے اے وہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں جھگڑے کرنے والے ہو اور موت کا انکار کرنے والے ہو کہ آپ پر موت نہیں آئی آپ نے آپ کیا کہتے ہیں دنیا سے رستت نہیں ہوئی یا کہہ لیجیے موت کا انکار کرتے ہیں میرے بھائی آز اور ساتھیوں وہ سن لے میں اتنی ساری باتیں اور اتنی ساری دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے کرتا چلا رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا من کانا یعبد محمد فإن محمد القدمات کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پر موت آ گئی ہے اردو میں اگر لفظیں اس کا ترجمہ کیا جائے صاف لفظوں میں بد ادبی اور گستاخی نعوذ باللہ نہیں تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے قدم ماس موت آ گئی ہے مر چکے ہیں عبداللہ علیہ وسلم ہم نے کہا ہے عبداللہ فإِنَّ فا اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُوتُ اور جو شخصے اللہ کی عبادت کرتا ہے ہاں تو اللہ زندہ ہے وہ مرنے والا نہیں حی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا لہذا میرے بھائیو اور ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افات ہو جاتی ہے صحبہ اکرام پر غم و کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ ایام سرنالیالیہ ہمارے اوپر غم و اور مصیبت کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر رات پر دن پر یہ مصیبت آ جاتی تو دن مارے غم مارے علم کے رات میں تبدیل ہو جاتا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو صحابہ اکرام پر اتنی پریشانیاں اتنی مصیبتیں آئیں بارہ نبی الاول کو ہاں لیکن میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو صحابہ اکرام نے کبھی بھی نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک پر کوئی جشن اور خوشی منائی بلکہ ان کی خوشی تو ہمیشہ سے رہی ہمیشہ رہی اور ہمیں ہمیں بھی آج بھی آئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے آپ کی رسالت کی وجہ سے آپ کی نبوت کی وجہ سے آپ کے دین لانے کی وجہ سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا اپنے رب کو اپنے خالق کو پہچانا اپنے مالک کو پہچانا اپنے رب کی عبادت کی اور آج ہم جہنم سے بچ گئے ہم ضلعت و گمراہی سے نکل آئے آپ تشریف نہ لاتے تو پوری دنیا ہم ہی نہیں پوری دنیا ضلالت و گمراہی میں ہوتی اور ختم ہو چکی ہوتی تو میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، نہ تو اس طرح کا کوئی جشن پیدائش پر نو ربیع الاول جو آپ کی پیدائش کی صحیح تاریخ ہے اور نہ تو بارہ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی ماتم اور کوئی غم اور کوئی نوخہ کیا جائے گا بلکہ دین ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے دین کے اپنے اصول ہیں ضوابط ہیں ارکان ہیں عبادات ہیں معاملات ہیں ان پر عمل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین جس مشن کو لے کر کے آئے تھے اس کو پہچانو اس دین پر عمل کرو اس شریعت پر عمل کرو ان عبادات کو کرو اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے باز رہو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرو شرک کفر بدا خرافات رسم و رواج تباہم پرستی ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے انہی چیزوں کو ختم کرو اور جو شریعت دے کر کے گئے سادہ سی شریعت اس پر عمل کرو یہی دین ہے اس لیے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو ہمیں سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اللہ تبارک وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار ان گنت کروڑہا کروڑ اربو کروڑ درود درود و سلام نازل فرما آمین یا رب العالمین اور ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپ کے طریقے پر اپ کی پر پر رہنے کی توفیق اللهم آمين, آمين. يا رب العالمين صلى على النبي